الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا, ولا تنزو ان فکم ولا تنا بزو بل ال سلسو کمل من فولا منج بعض الظن با ذلا تجسولا یت با دکم باغ شروبم و کبائل ان اللہ, ان اللہ اتقاکم ان اللہ علی من خبیر سد الله عصیم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 ان آیات مبارکہ کا مطالعہ جو ہے کر رہے ہیں اس وقت تین آیات کی تلاوت کی گئی ہے دو آیات پہلی اس صور مبارکہ میں ہم نے جو حصے کیے ہیں مضامین کے اعتبار سے ان میں سے دوسرے حصے سے متعلق ہیں تیسری آیت اصلاً آخری اور تیسرے حصے سے متعلق ہے لیکن قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے جہاں مضمون بدلتا ہے وہاں بال عموم کوئی آیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے دونوں طرف رخ ہو سابق مضمون کی طرف بھی اس کا ایک رخ ہو اور جو آنے والا لاحق مضمون ہے بعد میں آنے والا اس کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہو انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ برزخی آیات جیسے کہ عالم برزخ ہے عالم دنیا اور عالم آخرہ کے مابین اسی طرح ایسی آیات جو ہوتی ہے وہ دو حصوں کو گویا کہ برج کرتی ہیں اس اعتبار سے میں نے اس تیسری آیت کی بھی تلاوت کی عرض کر چکا ہوں کئی بار کہ یہ چھ احکام ہیں مجلسی برائیاں ہیں سوشل ایونس ہیں اور یہ چھ واقعتاً اس اعتبار سے بھی ان دو کے مقابلے میں چھوٹے ہیں کہ ان میں سے تین تین کو ایک ایک آیت میں گروپ کیا گیا جبکہ پہلے دو بڑے احکام ایک ایک آیت میں ایک ایک حکم آیا افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے تحقیق کی جائے بڑا معاملہ ہے اس لیے پوری آیت اور دوسرے یہ کہ اگر کہیں کوئی اختلاف ہو تو اس کو رفع کرنے کی ہر امکانی کوشش کی جائے مصالحت کے لیے پوری کوشش کی جائے یہ بھی بڑا معاملہ ہے لہذا پوری آیت اس پر یہاں تین تین چیزوں کو ایک ایک آیت میں جمع کیا گیا اس حوالے سے بھی چھوٹی ان کے مقابلے میں اور اس حوالے سے بھی یہ چیزیں چھوٹی ہیں کہ بالعموم ان کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ یہ کوئی برائیاں ہیں بلکہ بعض اوقات تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں عام ہاں مجلسی زندگی کے اندر ایسے معمولات میں شامل ہو گئی ہیں چیزیں کہ ان کے بارے میں سرے سے یہ احساس ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی برائی ہے لیکن واقعہ یہ کہ چیزیں ایسی ہے کہ جس سے دل پھٹ جاتے احساسات مجرو ہوتے ہیں۔ عربی زبان کی ایک کہاوت بھی ہے کہ تلوار کے زخم جو ہے مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم مندمل نہیں ہوتے ہیں۔ تلوار کا زخم جو ہے وہ آپ کے بازو پر لگا ہے اگر فرض کیجیے بادو کٹ ہی گیا تو بات اور ہے لیکن ویسے زخم ہی ہے صرف تو یہ مندمل ہو جائے گا لیکن دل پر جو زخم لگتا ہے جا کر زبان کا زخم جو ہے وہ دل پر لگتا ہے اور یہ گھاؤ بہت گہرے ہوتے ہیں ان کا انتمال بڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر اس کا اثر مستقل ہوتا ہے اور دو افراد کے درمیان اگر وہ رشتہ اخوت مجروح ہو گیا تو اصل میں تو نقصان ملت کو پہنچ رہا ہے یہ ہے اصل بات جس پر میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایمفسائز کیا ہے لیکن اب پھر ایمفسائز کر رہا ہوں اور اس کی مثال موجود ہے ایک انسان کا قتل ناحک جو ہے پرانے مجید کے سورہ معیدا کی روح سے ایسے ہے گویا کے پوری نو انسانی کو قتل کرتی ہوں کاننا قتل ناسک جمی آ تمام انسانوں اس لیے کہ جس معاشرے میں یہ امان ختم ہو جائے اور حرمت جان جو ہے حرمت خون اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر تمدن کی جڑ کٹ گئی اس لیے کہ تمدن کی تو بنیادی ہے اس حوالے سے ایک قتل ناحق گویا کہ اللہ کے ہاں اس فیل کی شلات اس درجے کی ہے کہ گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو ختم کر دی اسی طرح دو مسلمانوں کے ماں بین ایک رشتہ اخوت قوت کو مجروح کر دینا در حقیقت مسلمانوں کی جو قوت ہے اجتبائی ان کی ملی جو طاقت ہے اس کو ذوق پہنچانا فصیل بہت بڑی ہے وہ تو درار تو ایک جگہ کی کافی ہوگی دشمن گھس جائے گا ساری فصیل تو منہدم نہیں کی جائے کرتی فصیلوں پر جب گولے چلتے تھے تو ظاہر بات ہے چاہے وہ منجیخ سے چلا کرتے تھے کبھی پتھر ہوتے تھے اور چاہے وہ توپ کے گولے ہیں ان سے یہی یہ ہوتا کسی ایک جگہ پر رکھنا پڑ جائے دراڑ پڑ جائے وہاں سے دشمن گھس جائے گا اندر اس حوالے سے جہاں بھی دو اٹیں کمزور پڑ گئی یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے یہ پوٹینشیل ایک اندیشے کی جگہ ہے مسلمانوں کی اس حیات ملی اور اس کے استحکام کے لیے اب آئی یہ پہلی تین چیزیں کیا ہیں اس میں ایک عجیب حکمت ہے یہ تین تین چیزیں ایسے ہی الل ٹپ معاذ اللہ یہ لفظ تو مجھے استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے قرآن مجید کے درس کے دوران یہ انمل جوڑ چیزیں نہیں ہیں کہ ایسے ہی بس تین ادھر سے لے کر اور تین ادھر سے لے کے جمع کیونکہ بڑی گہری حکمت ہے تین سوشل ایولز وہ ہیں جو رو درو ہوتے ہیں سامنے ہوتے ہیں اور تین وہ ہیں کہ جو غیب میں ہوتے ہیں غبوبت میں ہوتے ہیں غیر حادری میں ہوتے ہیں غائبانہ ہوتے ہیں وہ جو سامنے ہوتے ہیں رو ان کو تین کو ایک جگہ کیا ہے اور جو کسی کی غیر حاضری میں ہے پیٹھ پیچھے ہونے والی باتیں ہیں عدم موجودگی میں وہ تین جمع کر ایک اور بہت لطیف بات ہے یہ پہلی بات کی طرف تو کچھ حضرات کی جو ہے مفسرین اس دور کے ان کی نگاہ گئی ہے لیکن دوسری بات اس طرح سراہد کے ساتھ مجھے کہیں نہیں ملی لیکن بڑی گہری بات ہے اس کو نوٹ کیجئے وہ یہ ہے کہ تین چیزیں پہلی آیت میں جو ہے وہ کلتن شر ہے شر ہی شر ہے شرد محض ہے اس میں کہیں کو خیر کا پہلو ہے ہی نہیں کہیں اس کے جواز کا پہلو ہے ہی نہیں لیکن تینوں چیزیں جو دوسری آیت میں آئی ہیں ان میں دونوں رخ ہو سکتے ہیں کہیں ان کی ایک معاشرتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے ان میں کہیں کو خیر کا پہلو بھی ہو سکتا ہے وہاں یہ ہے کہ انسان کو اپنا پرسنل ججمنٹ ایکسرسائز کرنا ہوگا اپنی جو ہے سمجھ سے کام لینا ہوگا اپنی جو بھی بصیرت ہے اس سے کام لینا ہوگا کہ اس کا کوئی منفی مہر لکھنا مثبت محبت کے تحت وہ کام کیے جائیں تو وہ برے نہیں ہے بلکہ وہ بعض اعتبارات سے معاشرتی زندگی کی ضروریات میں سے لیکن یہ کہ ان کا ایک رخ ایسا ہے کہ جو بہت ہی برا ہے بہت ہی نقصان دہ ہے معاشرت کے لیے تو وہ تین چیزیں کہ جن میں دو طرفہ امکان موجود ہے ان کو ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تین چیزیں کہ جو کلتن ہمتن ہر حال میں شر ہی شر ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیا اب وہ جو ہر وقت ہے اور رو در روح ہے یہ دو چیزیں جمع ہوئی ہیں پہلی آیت میں یادین عامن لا یسخر قوم قومن آسا یقون خیرمن <مِنُوا> اہل ایمان نہ مذاق اڑائے تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا تمسخر یہ لفظ اردو میں مستعمل ہے تمسکر ہے ہنسی ہے مذاق ہے اور تمسکر میں تحقیر ہوتی ہے تمسخر کسی کا مذاق اڑانا کوئی اس, کسی ایسی بات پر ہوگا جو آپ کے خیال میں اس کے اندر کوئی کمزوری کا پہلو ہے کوئی عیب ہے کوئی نقص ہے کسی وجہ سے جسمانی ہو ظاہری ہو اور کسی اعتبار سے ہو اسی کی بنیاد پر جو ہے تمسکر ہوتا ہے لہذا یہاں نہایت حکیمانہ انداز میں جو اس کے لئے دلیل دی گئی ہے اسے روکنے کے لئے جو بات فرمائی گئی آسان یقون و خیرم ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان سے کہ جو مذاق اڑا رہے اس لیے کہ جو مذاق اڑانے والے وہ کسی ظاہری شہ کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا معلوم اس ظاہری عیب کے پیچھے جو اصل باطنی شخصیت ہے اس شخص کی اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہو اب آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے اپنی چبڑی کی رنگت کے اعتبار سے اپنے بال ایک خاص قسم کے موٹے موٹے ہونٹ اور یہ کہ وہ شین کا لظمی تلفظ نہیں کر سکتے تھے اذان دیتے تھے تو اسحد الہ اللہ اللہ کہتے تھے اسحد اللہ محمد رسول اللہ لیکن یہ کہ اب ان کے اندر جو شخصیت تھی اس ظاہر کے اندر جو ان کی باطنی اور مانوی شخصیت ہے اس کا کیا درجہ ہے اس کا کیا مقام ہے ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے پھر انہوں نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی ہیں دین کے لیے کیسی استقامت کا ثبوت دیا ہے دین کے لیے کہ کس طرح جان اور مال اپنا کھپا دیا ہے اپنی توانائیاں نچوڑ کر ایک ایک خطرہ جو ہے لگا دیا اللہ کے دین کے لیے یہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر حضرت عمر فاروق بھی کہتے صحیح دن آب الال، ہمارے آپ آبال تو یہ مانوی شخصیت کا معاملہ ہے ورنہ یہ کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ امیر کی تاک ضرور کرو چاہے تم پر ایک ایسا حبشی تم پر جو ہے امیر بنا دیا جائے جس کے کان بھی کٹے ہوئے ہوں اور بال سر کے بال کشمش جیسے ہوں ان کے چونکہ وہ بھونگری چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں موٹے موٹے ہوٹ ہوں لیکن یہ کہ چاہے وہ کوئی بھی ہے تم پر امیر بنا دیا گیا اس کا حکم سمتا سے کہیں سرتا یا نہ الذین یادین لا يسخر قوم من قوم آسان یقون خیرم بن ہوں دیکھیے یہاں ان تمام چیزوں میں یہ چھ جو سوشل لیول ہیں ہر ایک میں آپ دیکھیں گے ساتھ ساتھ دلیل مزمر ہے آسان یقون و خیرمن یہ دلیل ہے تمہیں کیا پتا جیسے میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا پچھلی نشست میں ایک ہے زمانی اعتبار سے مجھے پتا نہیں کہ کل کا دن مجھ پر کس حال میں طلوع ہوگا اور اس شخص پر کس حال میں طلوع ہوگا مجھے موت کس حال میں آئے گی اسے کس حال میں آئے گی آخر قرآن مجید ہی میں سورہ آراف میں بلام بن بڑورا کی مثال دی گئی ہے قرآن کہتا ہے آ آتا تین آیاتنا ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی اللہ نے کیا علم اسے دیا تھا کیا کچھ عطا کیا تھا جس کو ان الفاظ میں تعی کیا آ تعنا ہو آیاتنا ہم نے اپنی آیات عطا کی اس شخص کو ولاؤ شنا ل رفا ہم چاہتے تو ابھی اور بلند کرتے اس کے درجات کو اس کا مقام اور اونچا ہوتا ولا کن اخلاد ایک عورت کا یہ اور اس کے فریب میں آ کر اس کے چھل اور فریب میں مبتلا ہو کر سارا تخوا ساری عبادت گزاری سارا زہد سارا اب تک کا جو کچھ تھا کیا کرایا سب پتا تو کیا پتا کس کی کہاں پاؤں جو ہے کس کا پھسل جائے کہاں لفزش ہو جائے کچھ پتا نہیں کہ میرا انجام کہاں ہوگا اللہ تعالی انجام بخیر کرے ہم سب کا لیکن کل کی خبر کسے اس اعتبار سے اگر یہ زمانی اعتبار سے بھی آج اس کا یہ حال ہے کیا پتا ابن صاباد چور تھا لیکن پھر یہ کہ اس کے اندر جو تغیر حال ہوا ہے اس کا تو پھر وہ بہت بڑے بغداد کے جو صوفیاء ہیں اولیاء اللہ ان میں اس کا شمار ہوا تھا چور رازت تھا لیکن یہ کہ انقلاب حال ہوتا ہے لوگوں کے اندر. تو تمہیں کچھ پتہ نہیں حال اور مستقبل کے حوالے سے تمہیں کچھ پتہ نہیں ظاہر و باطن کے حوالے سے یہ دونوں ڈائمنشن جس کے سامنے رہیں گی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے ممکن یا یوحلزین یسکر قوممکن قومی ایک ہوتا ہے ایک طرح کی مزاح کی کیفیت اور اس میں بات ایسی ہوتی ہے کہ ایسی بات کہی جائے کہ جس سے کہی جس کے بارے میں کہی گئی اسے بھی اس میں لطف محسوس ہو یہ حص جو ہے مزاح کی یہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی ہے بعض لوگ جو ہیں وہ مذاق میں کرتے چاہے ان کی نیت تو نہیں ہوتی کسی کی توہین کی لیکن انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ دوسرا شخص اسے اپنی توہین پر محمول کر لیتا ہے تو اس کی بھی صلاحیت اور استدار جس اس کو ہو مزاح ہو اس حد تک جو ہے ایک شگفتگی جو ہے مزاج کی وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو لاپسند کیا جائے لیکن یہ تمسخر مذاق اڑانا استحزا جس کے اندر کی یہ نیت موجود ہو اس کا استہقار ہو اور اس کی توہید لا یسخر قوم من قوم امن قومنسا یقین منہم ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ولا نسا من نساین آسا یقینا خیرمن ہن نہ ہی عورتیں مذاق اڑائیں کچھ دوسری عورتوں کا ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق وہ اڑا رہی ہیں بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والیاں ہیں یہاں ظاہر بات ہے کہ بات تو ساری وہی ہے سوائے اس کے ضمیر جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے وہاں ضمیر ہے مخاطب ہے اور یہاں ضمیر جو ہے وہاں پر بھی بات میں تو آئی ہے یقین و ہوں لیکن مذکر اور مونس کا فرق ہو گیا زمائر میں بات تو وہی ہے ہی اسی بات کو دوہرایا گیا کہ سوال یہ کیوں دہرایا گیا قرآن مجید میں اکثر و بیشتر تو ایسا نہیں ہے عام طور پر خطاب کا سیگا جو ہے متکر کا ہوتا ہے اور اس میں جو معاملہ ایسا ہے کہ جو مردوں اور عورتوں دونوں سے متعلق ہو تو وہاں ظاہر بات ہے کہ مرد بھی مخاطب ہے عورتیں بھی مخاطب ہیں اسے کہا جاتا ہے برسمیل تغلیب ایک مجمع ہے اس سے آپ خطاب کر رہے ہیں اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں آپ مردوں کو خطاب کریں گے عورتیں خود بخود ہونے کی حیثیت سے وہ اس میں مخاطب شمار ہوں گی ان سے بھی خطاب ہے ان سے بھی گفتگو ہو رہی ہے تو برسبیل تغلیب قرآن مجید میں بہت ساز مقامات ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کو بھی علیحدہ سے نمایاں کر کے مخاطب کیا گیا سورہ آزاد کی عقائد بہت اہم ہے جس میں تمام اوساف ان المسلمین والمسلمات مسلمات اول والقانتین والقانتات تمام جو بھی خصائص اور صفات محمودہ ہیں ان سب کو تکرار کے ساتھ مردوں کے لیے عورتوں کے لئے دہرایا گیا ہے بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے یہاں اور طلب باتیں کیوں دہرایا گیا بات کفایت کرتی تھی یادین عام لا يسخر قوم من قوم عصا یقین خیرمین ہوں ہم اس میں عورتوں سے بھی بات آ گئی بلا نسا نسائنسا یقن من ہن اس کی یہ تکرار اس کا جو اعادہ ہے وہ بلا حکمت نہیں ہے اصل میں واقعہ یہ ہے کہ یہ کیفیت عورتوں میں مردوں کی نسبت سے زیادہ ہے آئے میں غور کر رہا تھا بات چیزوں کی تعبیر کے لیے مناسب الفاظ کسی وقت نہیں ملتے کسی وقت مل جاتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے تو مجھے ایک خاص اس کا احساس ہوا کہ اصل میں عورت کا چونکہ اصل جو ہے وہ ہے گھر کی چار دیواری اس کا دائرہ کار ہے اس اعتبار سے بحثیت مجموعی اس کا ذہن کا دائرہ بھی مردوں کے مناسبت سے نسبت سے تنگ رہتا ہے اس لیے کہ ویسے تو یہ کہ نہ ہر جن دنستوں نہ ہر مرد مرد بحث خواتین ایسی ہو سکتی ہے ذہنی علمی ان کا جو ہے وہ افق بہت سے مردوں سے بہت وسیع ہو اور بہت سے مرد ایسے ہو سکتے ہیں کہ بڑا ہی تنگ سا ذہن ہے سوچ جو ہے بڑی محدود ہے ایک خاص دائرے سے آگے اور ایک خاص جو فاصلے سے آگے دگا جائی نہیں رہی ہے جتنا تنگ ہوگا افق ذہنی اتنے ہی دو نتائج نکلیں گے اپنا کوئی خیر ہے وہ زیادہ بڑا نظر آئے گا حالانکہ اگر آپ کا معلومات کا دائرہ افق ذہنی وسیع تر ہے تو اس میں اگر اللہ نے آپ کو کچھ دے رکھا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں اوروں کو اس سے کہیں زیادہ اللہ نے دے رکھی ہے تمہیں اگر یہ شہدی ہوئی اللہ نے فلاں کو تم سے کہیں زیادہ دے رکھی ہے وہ عجب کے پیدا ہونے کا امکان کم ہو جائے گا دائرہ چھوٹا ہے تو اس میں چھوٹی چیز بڑی نظر آتی ہے اسی طریقے سے اس ذہن کا چھوٹا دائرہ ہوگا محدود دائرہ ہوگا تو دوسروں کا عیب بھی بڑا نظر آئے گا اس اعتبار سے چونکہ عورتوں کا بالعموم دائرہ محدود ہے اور یہ چونکہ بہرحال ہمارا تو جو نظام معاشرت ہے اس کے اعتبار سے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ منتقی اس کا نتیجہ نکلے گا مرد ہیں بہت وسیع حلقے میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں ان کا واقفیت کا حلقہ بہت وسیع ہے مشاہدات کا حلقہ بہت وسیع ہے عورتوں کا دائرہ کار محدود ہے اسی اعتبار سے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ ذہن کا دائرہ بھی اسی نسبت سے کسی نہ کسی درجے میں نسبتن جو ہے وہ محدود رہے گا وہاں پھر اس کا کسی بھی شے کا آؤٹ آف او پروپورشن بڑا ہو جانا زیادہ اس کا منطقی نتیجہ ہے قرین قیاس ہے لہذا عورتوں میں یہ تمسکر اڑانا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کوئی لباس ہی کا معاملہ ہے کوئی خاتون ایسا لباس پہن کر آ گئی ہے جو اب آف فیشن ہو گیا ہے اب وہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو رہے ہوں گے ایک دوسرے کو جو ہے آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہوں گی اور وہ بیچاری جو ہے وہ خاتون وہ اس پورے مجمے کے اندر جو ہے وہ بالکل بن کر رہ جائے گی محسوس ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے میرے بارے میں کیا چیز سوچی جا رہی ہے کیا ان کی آنکھوں کے مابین کیا کمیونیکیشن چل رہی ہے یہ ہوتا ہے چھوٹی چیزیں محدود دائرے میں بڑی ہو جاتی ہیں اس لیے خاص طور پر یہاں اعدے کے ساتھ تکرار کے ساتھ ولا نسا یقل نخیر من ہننا ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو ان کا جو بھی کوئی لباس کا کوئی ایب ہے کوئی اور ان کے زیور کا ان کی وداقا کا ان کے میک اپ کا ان کا جو بھی بناؤ سنگھار ہے اس کا یا اور کوئی جسمانی عیب ہے کسی اور طرح کی کوئی ان کے اندر تمہیں کمی نظر آ رہی ہے تمہیں کیا معلوم کیا اس کے پردے میں جو ان کی مانوی شخصیت ہے جو باطنی ان کی شخصیت ہے اندر وہ کتنی بلند ہو کتنی آلہ ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو کتنی زیادہ وہ پسند آئے قیامت کے دن اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَى خَيْرًا خیر وَلَا, وَلَا تل میں <أَنفُسَكُن> لمس کہتے ہیں عیب چینی کرنا یہ عیب چینی جو ہے کبھی زبان سے بھی ہوتی ہے اور رو در روح ہوتی ہے کسی کو ملامت کرنے کے لیے کسی کو کسی درجے میں اس کی حوصلہ شکنی کے لیے آدمی جو ہے اس کے کسی عیب کو اس کے سامنے بیان کر رہا ہے عیب چینی کے انداز میں ایک ہے کسی کو کسی کی برائی پر متنوع کرنا اصلاح کے لیے وہ بالکل بات اور ہے وہ اخلاقیات کے میدان کی شے اس میں بھی ایک قاعدہ یہ ہے کہ تنہائی میں کرو لوگوں کے سامنے نہ کرو پہلے اسے جا کر سمجھاؤ علیحدگی میں سمجھاؤ اسے بتاؤ کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کیا یہ میرا واقعتاً خیال درست ہے یا کوئی ہے ہو سکتا ہے کہ میرا, میرا مشاہدہ جو ہے وہ کسی مغالتے پر مبنی ہو اس اعتبار سے سمجھانے کا انداز اور ہے ایک ہے کسی کے ایب کو اس کے سامنے بیان کرنا اس کا اظہار کرنا عیب چینی جسے ہم کہتے ہیں پھر یہ کہ ضروری نہیں کہ یہ زبان سے ہی ہو لفظن ہو یہ اشاروں کے نام میں بھی ہوتی یہ لمز ہے بلا تل مزو انف اب دیکھیے یہاں پر بھی اپیل کا انداز کیا ہے اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ حالانکہ عیب لگا رہے ہو اپنے مسلمان بھائی کو عیب چینی کر رہے ہو مسلمان کی وہ وہ تمہارا بھائی ہے یور کتن کن بلکہ یوں سمجھو تمہارے جسم کا حصہ ہے ابھی جو حدیثیں ہم نے پڑھی تھی پچھلی نشست میں وہ یاد ہوں گی اس میں حضور نے فرمایا ایک جسم کے واحد ہونا چاہیے مسلمانوں کو جس میں واحد کے مانند ہونا چاہیے جیسے آزا جو ہیں جسم کے باہم مربوط ہیں ایک میں اگر کوئی کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے اس میں اگر کوئی عیب ہے تو سمجھو کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے یہ تمہارے اپنے وجود کا حصہ ہے بلا چل میں دوںفک ہوں اپنے آپ کو ایب نہ لگاؤ بلا اور برے نام نہ رکھو ایک دوسرے کے نہ بس کہتے ہیں پھینک دینے کو نہ مت چسپا کرو مت پھینکو ایک دوسرے پر ایسے برے نام چلانے والے نام برے نام برے, نام، برے ناموں سے یاد کرنا جو ہمارے ہاں یہ ایک خاص مرغوب شہ بنی ہوئی ہے لوگوں کو ان کے نام سے پکارو ان کے نام سے ان کا تذکرہ کرو ان کے لیے برے نام تکلیف دے نام یہ رکھ کر اور پھر ان کے حوالے سے ان کا ذکر یا ان کے حوالے سے انہیں پکارنا ولا تنا بزو بل القاب میسر اسم الفصو کو بادل ایمان یہ گویا کے اپیل کے اب انتہا ہے ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے بے سر اسم الفصو کو بادل یعنی ایمان سے کوئی مناسبت نہیں ہے ان چیزوں کی ایمان تو در حقیقت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے تمہاری نگاہ بلند ہونی چاہیے نگاہ بلند دل نواز جہاں پور سوز یہ کیفیت جب ہو جائے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہنی چاہیے تمہاری نگاہ میں اب دیکھیں یہاں بھی وہی بات کہوں گا کہ جس کا مینٹل ہوائزن وسیع ہے اس میں بڑی چیز بھی چھوٹی نظر آئے گی جس کا مینٹل ہورائزن جو ہے وہ تنگ ہے چھوٹی چیز بھی بڑی نظر آئے گی جس کی نگاہ اونچی ہے اسے بہت اونچی چیز جو ہے وہ بھی شاید اتنی اونچی نظر نہ آئے جس کی نگاہ اپنی نیچی ہے اسے تھوڑی سی بلندی جو ہے وہ بھی بہت اونچی نظر آئے گی تو فرمایا ایمان کے ساتھ مناسبت نہیں ہے تمہاری نگاہ بلند ہو جانی چاہیے تمہارے عزائم اونچے ہونے چاہیے تمہارے مقاصد بلند ہونے چاہیے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود اور گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہومات میں تو اگر یہ نگاہ جو ہے خود اس کا جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ اگر دائرہ تنگ ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جائے گی بے اصل الفصوق کو بادل ایمان ایمان کے بعد برائی کا نام بھی برا ہے. یعنی یہ چیزیں آپ یہ سوچیں گے ایسی کون سی بڑی بات ہے ذرا سا مذاق دل لگی کی تھی ذرا سا کسی کا نام رکھ دیا ہے خوش طبی کی باتیں ہیں اتنی اہمیت کیوں نہیں جا رہی لیکن حقیقت میں یہی چیزیں ہیں ایک انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے نفسیاتی آپ دیکھتے ہوں گے مشاہدہ ہے آپ اپنے دوست کا کسی چیز پر مذاق اڑاتے رہتے ہیں اڑاتے رہتے ہیں رہتے ہیں اور وہ جھیلتا رہتا ہے برداشت کرتا رہتا ہے اندر ہی اندر چاہے محسوس کرتا ہو ریكٹ نہیں کرتا لیکن یہ کہ ہوتا ہے جیسے کہ کہیں کسی وقت آ کر پیمانہ لبریز ہو گیا اب ایک دفعہ آپ نے وہ بات کہی اور وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اندر ہی اندر یہ جو ہے وہ لاوا پک رہے